دو مرد کے اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے الف للینی انہین نوعزا بولے کہ زبردستی دروازے میں ان پر داخل ہو اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے تو تمہارا ہی غلبہ ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں آمان ہے